اور ان کا کیا نقصان تھا اگر آمان لاتے اللہ اور قامت پر اور اللہ کے دیئے میں سے اس کی میں خرچ کرتے اور اللہ ان کو جانتا ہے